یا سو انا خلق ناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا کم شروبم و قبائل ان اکرم اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وکال تبارک و النساء یا ربکم الزی خلقکم من نفس واحدتیم و خلق منها زہا لی امری وحل القدت یفقی اللہ مربنا الحمد رشدنا و من شرور ان اللہم ارنا الحق حق ورسکنا اتباع وارنا الباطل باطل ورسکنا اجتناب اللہم وفتنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین پشلی نشست میں ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ پر گفتگو کر رہے تھے اور سلسلہ کلام ابھی جاری تھا اب میں نے اس سورہ مبارکہ کی آیت کی بھی تلاوت کی ہے اور اس پر مزید اضافہ کیا ہے سورت النساء کی پہلی آیت کا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں آیات کے مابین جو مشابہت ہے اس کو اس اصول کے حوالے سے نوٹ فرما لیں جو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مقامات پر ضرور آتے ہیں اور عام طور پر پھر ان میں ترتیب جو ہے اکسی ہو جاتی ہے ایک جگہ پر جو بات پہلے آئی ہے وہ دوسری جگہ پر بعد میں آئے گی اور پہلی جگہ پر جو بات بعد میں آئی ہے وہ دوسرے مقام پر پہلے آ جائے گی اس آیت مبارکات سے تو ہم اس کے ترجمے سے ہم پہلے ہی واقف ہو چکے ہیں یا یوحناس ان نا خلق ناک ام انزکر ونسا اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے و جالناکم شروبم و قبا اور تمہیں بنا دیا ہم نے قومیں اور قبیلے تاکہ دوسرے کو پہچان سکو ان اکرمکم ان اللہ اطقاقم یقیناً تم میں سب سے بڑھ کر باعزت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بتقی ان اللہ علیم خبیر اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہر شے سے باخبر ہے سورہ نسا میں اب یہ اکسی ترتیب سے آیا پہلے حکم آیا یا یاسکور اب ربکم یہاں تقوا بعد میں ہے سورہ حجرات کی آیت میں ان اکرمکم ان دلہ کو تم میں سب سے بڑھ کر باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے یہاں حکم کی شکل میں آیا وہاں وہ کلام خبریہ ہے یہاں کلام انشائیہ ہے یہ فرق بھی نوٹ کیجئے پھر ترتیب بھی وہاں تکوا کا حکم بعد میں ہے یا ذکر بعد میں ہے یہاں تکوا کے حکم سے بات شروع کی جا رہی ہے یاس القور ابکم النبی خلمس واحد ان و خلق امنہ جہاں اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوا اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا وہ بدسم ان ہمارے جانن کثیرم و اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا بت اللہ البی تسالون بہی ولرحام اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا کہ ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو اب ضرور نوٹ کیجیے رحمی رشتے ایک تو حقیقی بہن بھائی ہیں ماں باپ پر ان کے ماں بہن جو اشتراک ہے باپ اور ماں کا تو رحمی رشتہ ہے ان کا قریب ترین دادا اور دادی پر پھر یہ ذرا ایک قدم اوپر جا کر اس کا دائرہ رحمی رشتہ ہی ہے لیکن اس کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے پڑ دادا اور پڑدادی پر پڑ جا کر پھر وہی رحمی رشتہ ہے لیکن اب اس کا دائرہ جو ہے اور وسیع تر ہے اسی کو آگے بڑھاتے چلے جائیے تو آدم اور حموا پر ایک رحمی رشتے میں پوری نسل انسانی منسلک ہو جاتی ہیں بطق اللہ تسال بھیرحام ان اللہ کا نال کم رقیبہ اور نوٹ کرو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے وہاں فرمایا تھا ان اللہ علیم القبیر اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر شے سے باخبر ہے یہاں فرمایا اللہ تم پر نگران ہے تمہارا ہر ہر عمل تمہاری ہر بات اس کے علم میں ہے اب جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ کا ایک رخ تو ہے سابق کی طرف انمل مومن اخوت الفاص البین خوی کو یادین عامن الاسر قوم المن قومن آسا یقون خیرمن ہوں ایک رخ تو ادھر ہے اور ایک رخ ہے اسلام کا معاشرتی اور ریاستی نظام پوری نوع انسانی کے ساتھ کن رشتوں میں منسلک ہے وہ دو وحدتیں ہیں وحدت آدم اور وحدت الہ میں یش کر رہا تھا کہ عہد حاضر میں جو سائنسی اور تکنیکی ترقی ہوئی ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فاصلے معدوم ہو گئے اب دنیا ایک شہر کے مانند ملکوں کی حیثیت جو ہے در حقیقت اب ایک شہر کے محلوں سے زیادہ نہیں رہی فاصلوں کا وجود نہیں رہا اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی ایک عالمی نظام وجود میں آئے ادھر یہ کہ جو خطرناک ہتھیار انسان نے تیار کر لیے ہیں کہ ذرا سا کہیں اگر کوئی چنگاری کہیں بھڑک اٹھے جنگ کی تو کیا نتیجہ نکلے گا انسان کانپنے لگتا اس کے تصور سے یہ گویا کہ نو انسانی کی ایک اجتماعی خودکشی بن جائے گی لہذا کوئی ایک نظم ہو کوئی ایک نظام ہو تاکہ اس کے تحت جو ہے امن کو برقرار رکھا جا سکے لیکن ایک نظام کے لیے دلوں کو جوڑنے والے بھی تو کوئی شہ درکار ہے حال یہ ہے کہ اہد حاضر میں دلوں کے رشتے جو کہ تو قائم نسلی برتری کا احساس رنگ کی بنیاد پر برتری کا احساس انسان کا جغرافیہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کو من دیگرم تو دیگری یہ جو احساسات ہیں ان کو اس ان خلیجوں کو پاٹنے والی کوئی شے انسان کے پاس موجود نہیں اس کے لیے تو ایک ہی شے ہے اور وہ مذہب کے پاس ہے وہ مذہب بھی وہ جو صحیح مذہب ہے پرورٹڈ مذہب نہیں مثلا یہ کہ مذہب ہی کی ایک شکل دنیا میں یہ بھی ہے جو ہندوؤں کے ہاں ہے کہ جو مختلف ورن ہے وہ پرماتما کے مختلف حصوں سے بنے ہیں براہمن جو ہے وہ خدا کے سر سے بنا ہے لہذا وہ آلہ ہے ارفا ہے جس طرح انسان کے جسم میں سر ہے بلند ہے بالا ہے آلہ ہے ارفا ہے اسی طریقے سے براہم ٹاپ پر رہے گا شدر جو ہے وہ اس کے پاؤں سے بنے وہ گٹیا ہے یعنی ایک ہوا کا تصور لے کر بھی وہ فرق و تفاوت قائم رکھا گیا جبکہ وہ اصل دین جو اب ہمارے پاس اگر کسی درجے میں ہے تو وہ حضرت ابراہیم کو ماننے والے جو مذاہب ہیں ان کے ہاں وہ تعلیم موجود ہے فصولی اعتبار سے لیکن کامل شکل میں محفوظ شکل میں صرف مسلمانوں کے پاس ہے آخری ایڈیشن پرانے مدید وہ نمایاں کرتا ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر ہر دو انسان چاہے وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے رکھتے ہوں چاہے وہ رنگت کا زمین و آسمان کا فرق ہو ایک انتہائی سے آف آب حبشی ہو اور ایک سرخ روح ہو کوئی انسان ان دونوں کے مابین ایک قدر مشترک موجود ہے بلکہ دو اقدار ہیں مشترک سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ان ناخل کو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک حدیث بڑی پیاری ہے یہ بحقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق ویال اللہ یہ تمام مخلوقات اللہ کے قلبے کے مانند ہیں واہب الخلق اللہ منحصر تو اللہ کے نزدیک ان تمام مخلوق میں سے محبوب ترین وہی ہے کہ جو اس کے عیال اس کے کنبے اس کے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرے ان کی بہتری کے لیے کوشاں رہے ان کی خدمت میں لگا رہے وہی ہوگا کہ جو اللہ کو محبوب ترین ہوگا تو یہاں تو انسانوں ہی کا معاملہ نہیں کل مخلوق حیوانات بھی اسی دائرے میں آئیں گے خلق کے دائرے سے وہ بھی باہر نہیں لہذا شفقت اور رحم حیوانات کے اوپر بھی کسی جانور پر بھی جو ہے ٹھیک ہے آپ اس سے کام لیتے ہیں کام لیتے ہیں تو اس کی سیوا بھی کیجیے اس کو اس کی ضروریات کا بھی اہتمام کیجیے لیکن یہ ہے کہ کوئی ظلم اور تشدد اور اس کا اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا اس کی اجازت نہیں جہاں انسانوں کا معاملہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ اور بھی بہت زیادہ گمبھیر ہو گیا کہ وہ تو نہ صرف وحدت خالد کے رشتے میں پروئے ہوئے وحدت آدم اس معاملے میں ذرا ایک اشکال ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں قرآن مجید نے جیسے جہاں تخلیق آدم کا ذکر ہے ایک مقام تو ہے جو مستثنا ہے سورہ عال عمران میں کہ حضرت آدم کے لفظ کے ساتھ ہے کہ انہیں ہم نے مٹی سے بنایا لیکن باقی جگہوں پر جہاں بھی کہیں انسان کی تخلیق کا تذکر آیا ہے وہ بشر کے لفظ سے آیا ہے لفظاً حضرت آدم کا نام وہاں نہیں انی خالق ان من منسلفال من منہام مصنون میں من ایک بشر بنانے والا ہوں اس گارے سے جو سننے کے بعد سڑک کر سڑا بھی اس میں آئی اور پھر خشک بھی ہو گیا ہے کنکھنانے لگا ہے منسلفال من منہام مصنون یا تین انی خالق ان بشرم بن میں گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں عام طور پر ایک لفظ جو ہے علیحدہ ایک عام لفظ استعمال ہوتا ہے پراپر ناؤن آدم نہیں اگرچہ ایک مستثنا ہے ایک مقام ایک استثنا موجود ہے اگرچہ وہاں بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپشن پروو دی رول معلوم ہوا کہ اس سے تو بات جو ہے اور موقع ہو جاتی ہے اسی طریقے سے قرآن مجید نے ان دونوں آیات میں جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہاں آدم اور ہوا کا لفظ استعمال نہیں کیا ان نا خلکنا کو منزا کر ان وا انسا ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے اب آیا آدم اور ہوا مراد ہے یا یہ کہ اس سے مراد کوئی اور مرد کوئی اور عورت ہے یہ میں بھی ارض کروں گا کہ اس کیا ہے بنیاد کیا ہے اس کی جدید سائنس کی وجہ سے اسی طریقے سے وہاں جو فرمایا ایک جان سے تمہیں بنایا ہے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا یا یوناستکور ابکم النبی خلقک لفسنگ وا ہے گا خلا کا منہا ایک جان سے تمہیں پیدا کیا اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا معلوم ہے، یہاں بھی لفظ آدم یا ہموا کا موجود نہیں اس کال کیا ہے جو یہ آج آپ کو معلوم ہے کہ جینےٹکس جو ہے وہ بائیولوجی کی جو سائنسز ہیں ان میں اب ٹاپ پر ہے بلکہ اب تو یہ معاملہ آگے جا رہا ہے اس میں انجینئرنگ کا شعبہ کھل گیا ہے جینس کو مینوپولیٹ کرنا ان میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا نئی سپیشیز وجود میں لے آنا انسانی ٹیکنالوجی اس اعتبار سے بہت آگے جا رہی ہے۔ ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف نسلیں ہیں دنیا میں ان کے جو جینز ہیں کروموزونز تو ایک ہی ہیں سب کے وہی اکیس کروموزونس کے پیئرس ہیں تمام انسانوں کے وہ نسلیں انسانی جو ہے اس اعتبار سے ایک ہی وہ سپیشیز قرار پائے گی لیکن یہ کہ اس میں جو مختلف نسلیں ہیں انسانوں کی ان میں جو جینز کا فرق واقع ہو چکا ہے یہ کوئی دس ہزار سال کے عرصے میں اتنا فرق سائنٹیفکلی یہ نہیں تسلیم کیا جا سکتا کہ اتنا فرق و تفاوت جو ہے ان کے درمیان پیدا ہو سکتا ہے کل دس ہزار برس کے عرصے میں جبکہ حضرت آدم حضرت ہوا علیہ السلام ان کے بارے میں بارہ ہمارے پاس چونکہ قرآن مجید میں تو تاریخ بھی اس ترتیب سے بیان ہوئی ہی نہیں ہے تورات میں تاریخ جو ہے تاریخی ترتیب سے آئی ہے جو اس کی بک آف سے ہے اور پھر مختلف جو کتابیں ہیں ان میں جو تاریخ آئی ہے وہ بہرال ایک ترتیب کے ساتھ ہے اسی سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے ایک بات تو ویسے ہمیں معلوم ہے کہ انسانی تاریخ جو ہے ہماری معلوم تاریخ وہ پانچ ہزار برس سے آگے نہیں جا رہی ہے یہ تو جانتے ہیں کہ انسانی معاشرے اس سے پہلے بھی تھے لیکن تاریخ جو ہے ہماری اس کی رسائی جو ہے کل پانچ ہزار برس تک ہے تاحال باقی کھنڈرات ہیں نکل رہے ہیں اور تحقیق ہوگی یہ موہنجو دڑوں اور ہڑپا وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے یہ بھی کوئی پانچ ہزار سال اب سے پہلے جو ہے وہاں تک انسان ابھی پہنچا ہے اور اگر تورات کا اندازہ کیا جائے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ اب سے کوئی سات آٹھ یا میکسیمم دس ہزار برس جو ہے پہلے شمار ہوتا ہے باقی اور ہمارے پاس کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں تو حضرت آدم اور حوا اگر آج کی پوری نسل انسانی انہیں کی اولاد ہے تو ان کے جینز کے اندر اتنا فرق اور تفاوت نہیں پیدا ہو سکتا جتنا کہ بل فیل اس وقت موجود ہے یہ ہے اشکال اس کا ایک حل تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ بعض دوسرے مقامات سے بھی قرآن مجید کے کچھ اشارے ملتے ہیں اصل میں یہ مضامین قرآن مجید کے اصل موضوع نہیں ہے اس کے لیے تو اشارے ملیں گے ایک اشارہ یہ ملتا ہے ولقت خلک نا کم وصور نا کم سم کل نا لائے یہ سورہ آراف کے شروع میں ولکت خلق نا کم سم مسور ناکم سم کل نا لائے کتس ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری نقشہ کشی کی پھر کہا ہم نے فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے اس میں چونکہ جمع کا سیخا پہلے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک نو پہلے وجود میں آئی ہو اور اس نو کے ایک سلیکٹڈ پرسن حضرت آدم علیہ السلاط اس کے لیے ایک اور اشارہ ملتا ہے ان اللہ اللہفا آدم و لوہن ولا ابراہیم والا عمران علی العالمین ہم نے چنا پسند کیا آدم کو اور ابراہیم کو اور آل عمران کو اور آل ابراہیم کو تمام جہانوں کا ان اللہفا آدم ولوہ ابراہیم والا عمران المی ہم نے چنا پسند کیا اب چنا جاتا ہے کچھ لوگوں میں سے پسند کیا جاتا ہے آؤٹ آف سم تھنگ جو سلیکٹ آؤٹ آف کچھ اور ہو تو جن میں سے چنا جائے گا پسند کیا جائے گا استفا اللہ عام طور پر جو ہے یہ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ بات جو ہے اگلا جو ہمارے اس منتخب نصاب کا درس ہے سورہ حج کا آخری رکو اس میں یہ مضمون آئے گا استعفی اور اجتفا کا فرق استفا ہمیشہ ہوتا ہے آلہ کے ساتھ تو استفاع آلہ کچھ اور پر ترجیح دینا پسند کرنا چن لینا جیسے کہ اگر کسی گلاب کے پودے میں دس پھول لگے ہوئے ہیں تو کوئی چنتا ہے اس میں سے کسی کو پسند کر لیا وہ اس نے پھول توڑ لیا اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے اشارہ ہے ادھر کہ ایک نو پہلے وجود میں آئی ہو اور حضرت آدم علیہ السلام در حقیقت اس کے ایک چنے ہوئے فرد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا یہ ایک امکان ہے ورنا ایک اشکال ہے جو موجود ہے اور یہ اشکال کا تذکرہ میں نے جو کیا ہے صرف اس حوالے سے کیا ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے سوچنے والوں کے لیے خاص طور پر اس میدان میں جو لوگ تحقیق اور ریسرچ کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کے لیے ایک میدان ہے غور و فکر کا میدان ہے سوچ بچار کا میدان ہے کہ یہ جو فرق پیدا ہو چکے ہیں جینز کے اندر انسانوں کی مختلف نسلوں کے مابین سائنٹیفکلی یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ یہ کل دس ہزار برس کے عرصے میں جینز کے اندر اتنا فرق پیدا ہو سکتا ہو اب اس کا حل کیا ہے یہ میں نے صرف عرض کیا ہے اس اعتبار سے باقی جہاں تک عربی زبان کا پہلو ہے اس کے اعتبار سے یا یو میں اب آپ کو بھی مخاطب کروں گا تو کہہ سکتا ہوں یا یو اناس کچھ معین لوگوں کو بھی خطاب کرنا ہو تو یاس یا اس اعتبار سے الفاظ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں وہ سارا مضمون موجود ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں جو مخاطب تھے جب یا یو اناس والی یا ہے ہے اس میں وہی لوگ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطب ہیں انہوں نے ہی سمجھا ہے کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے یاس کے حوالے سے باقی یہ کہ اس سے پوری نوع انسانی مراد ہو وہ بھی اس کے اندر پوری گنجائش اور الفاظ کے اندر وہ پوری وسعت موجود ہے بہرحال اس سے اب آگے آئیے یہ جو مضمون ہے اس آیت مبارکہ کا کہ انسانوں کے مابین ایک وحدت آدم اور ایک وحدت الہ اس تصور کو یہ آیت مبارکہ پیش کر رہی ہے میں نے اب سے کوئی چوبیس سال قبل ایک تقریر کی تھی فیصلہ آباد میں طلبہ کا ایک اجتماع تھا ستمبر سن اڑسٹھ میں قرآن اور امن عالم اس موضوع پر اور میں نے انہی دو آیتوں کو مرکزی آیت بنایا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ نور انسانی کے لیے جدھر اب انسان جا رہا ہے اس کے لیے امن کا گہوارہ اگر یہ دنیا بن سکتی ہے تو صرف ان دو چیزوں کی بنیاد پر بن سکتی ہے امن عالم کے لیے جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اسلام نے جو بنیادی اصطلاحات استعمال کی حیران کن بات ہے یہ اگرچہ اس پر تفصیلی گفتگو تو اگلے دس میں ہوگی ہماری اہم ترین اصطلاحات کیا ہیں ایمان اسلام اور دونوں کا تعلق امن سے ہے ایمان کا مادہ امن اسلام کا مادہ سلامتی دونوں کے بیسک کانسیپٹ سے یہ ہے اور ایمان سے در حقیقت جو چیز وجود میں آتی ہے جو اس کا اصل حاصل ہے جو اس کا اصل سمرا ہے وہ بات نہیں امن اور سکون ہے جب تک انسان کے باطن میں امن نہ ہو if یو آر ناٹ ایٹ پیس وتھ یور اون سیلف کنفلکٹس ہیں اندر تصادم ہے اندر فرسٹریشن ہے اندر مایوسیاں ہیں محرومیاں ہیں اس کے نتیجے میں منفی جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو یہی چیزیں ہیں جو ظاہر ہوں گی معاشرے کے اندر توڑ پھوڑ پیدا کریں گی ہم ان کو تہوبالا کریں گے اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جیسے ہٹلر ظاہر بات ہے کہ اس کا یہ داخلی امن جو ہے اس بے بد امنی جو ہے داخلی بے چینی وہ پوری دنیا کو تہوبالا کر کے رکھ دے گی بڑی بڑی جنگیں جو ہوئی ہیں وہ کسی ایک انسان کا جو اندر کا اموشنل امبیلنس ہے اس کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں انسان قتل ہو جاتے ہیں تو اسلام نے جو شروع کیا ہے وہ امن سے ایمان سے بی ایٹ پیس ود اون سیلف پیس ودن اندر ایک امن کی کیفیت ہو جو میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ ایمان کا اصل حاصل ہی ہے خوف اور حزل کا خاتمہ حزن ہی ہے فرسٹریشن مایوسی بدلی محرومی کا احساس کہیں انسان سوچتا ہے اپنے آپ کو کہ میں ہینڈیپٹ ہوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا میں حاصل نہیں کر سکتا مجھے عزت میسر نہیں آ رہی یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر انسان کے اپنے اندر جو ہے اس کا اپنا بات دہتی ہوئی ایک بھٹی بن جاتا اور یہی ہے پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی آگ میں خود ہی سلگ کر ختم ہو جاتے اور کچھ لوگوں کی یہ باتنی آگ جو ہے وہ باہر کے خرمن میں آگ لگا دیتے اس کے بعد جو لوگ اس داخلی امن کو حاصل کر لیں صاحب ایمان وہ ایک معاشرہ قائم کرتے ہیں اور اس معاشرے کا نام ہے اسلامی معاشرہ جس کے لیے اہم ترین لفظ اسلام کے معنی ہے دوسرے کو امن دینا دوسرے کو سلامتی دینا سرینڈر کرنا جھگڑا ختم لڑائی ختم سمپر اندازتم اگر جنگست میں معاملہ ختم کر رہا ہوں یہ اسلام ہے اور ایسی ایسی ڈیفینیشن ہیں مسلم کی اس کے قانونی ڈیفینیشن پر بعد میں بات کریں گے ہم اب وہ اگلی آیت کے درس میں آئے گی لیکن حقیقت مسلم کون ہے المسلم من سلم المسلمون من ہی ولیسان ہی حدیث مبارک میں فرمایا مسلم کون ہے مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہوں وہ مسلمان گویا کے معاشرے کے اندر ایک امن ہے ایک سکون ہے ایک اور بہت پیاری حدیث ہے اور یہ بخاری میں بھی آئی ہے حضرت ابو ہریرا سے اور ترمدی میں بھی آئی ہے حضرت زبیر العوام سے رضی اللہ و تعالی عنہما تھوڑے سے الفاظ کا اختلاف ہے کہ بڑی پیاری حدیث لاتا تو میں نو بلا تو میں نو نا حتہ افلا عدالکم آلہ شاہ اذا فال تم افش السلام دیکھو تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ مومن نہ ہو اور دیکھو تم کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہم محبت نہ کرو تو کیا میں تمہیں وہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی دیکھیے انداز دیکھیے حدود